ونشهد أن لا أمناه إلا الله وحده لا شريكنا ونشهد أن سيدنا ومغبانا محمد رحيم ورسولك أما بارك أعوذ بالله من الشيطان الوزيب بسم الله الرحمن الرحيم وإنما أنا بشر مسلق يوحائل يأنما إلهكم إله واحد رَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا لا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَمَا أَسْلَمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ جو آیت کریمہ میں نے تجاوت کی ہے صورت القام اتنی اہم ہے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمعہ فروخت کرنے کی ترغیب ہے اور حجی سے بات ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن صورت الزام کی خلاوت کرتا ہے آئندہ جمعہ تک اللہ عزت اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں اللہ کے وقت دجال کا فتنہ بھی اس عرصے میں ظاہر ہو جائے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائیں گے بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں اور بہت سارے فطلے ہیں قیامت سے پہلے ظاہر ہو گئے علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت و دا کا ظاہر ہونا ہے اور اس عمر کے فطروں میں سے دا کا فتنا سب سے بڑا فتلہ ہے آپ انداز کتنا بڑا فتنا ہے خود لمبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے, اس اتنے سے بچنے ہی پناہ اللہم اللہ مجھے کروں صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فتنے سے بچنے کی دعا کرنا یہ امت کو سمجھانے کے ذریعے کہ امت کے ستنے سے بچنے کی کوشش کرے اور پوشوں میں سے ایک کوشش کلر سے دعا کرنا بھی ہے دجال بہت بڑا دکھنا ہے میں دجال کے عمومان کو دور نہیں کرنا چاہتا میں سورج اور تعلیم یا اپنی خدمت دل پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے میں ایک بات ضرور اثر ہوں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بچا کب آئے گا ہم نے کہا جب اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کب آئے گا آپ تو اس پہ بیس کرتے ہیں کب آئے گا تب آنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے جب آئے گئے سوکھنے سے بچو جب آئے گا اس سے دور ہو جب آئے گئے سے بندے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت سے کی نثرت اور تمنا ہوتی ہے حضور پاک کے دور میں ہوتے اور آج جتنا کے دور میں نہ ہوتے یہ تمنا اللہ کی تقدیر غلط اعتراض کے علاوہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کی وجہ سے ہے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 اور بجائے اللہ کے نبی کے ابو جہد کے گروہ کے اندر شامل ہو اس دور میں کلمہ پڑھنے کا معنی گھر کو چھوڑنا کلمہ پڑھنے کا معنی قربان کرنا کرمہ جو پڑھنے کا معنی برتن کو چھوڑنا کلمہ پڑھنے کا معنی مشکلات کو سینے لگانا آج تو کلمہ پڑھنے پر مشکلات نہیں ہوئی کچھ بھی مشکل آپ نہ پڑھنا چاہیں نہ ہمارے معاشرے میں کوئی رکاوٹ بلکہ نماز پڑھنے والے بندے کو اچھا سمجھا جاتا ہے روزہ رکھنا چاہیے تو کوئی رکاؤ کر روزہ رکھنے میں سہولیات اتنی زیادہ ہیں کہ روزہ نہ رکھتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے تو اتنے آسان دین پر عمل کرنے میں آسانیوں کے باوجود ہم تیار نہیں ہیں دور نبت میں ہوتے تو پھر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ایک بات بڑی مشہور ہے کہاں تک چینک ہے کہاں تک غلط ہے میں نے بھی کسی کی خامی بھی پڑی جس طرح آپ سنتے ہیں اور بات واقعہ نہ ٹھیک ہے اس شخص نے کام کا واقعہ پیش کیا میری حسرت تھی کہ میں نبی کریم سردان شلطان کے میں ہوتا تو جس طرح تبر عوما عثمان غنی اشراہ محبت شرح صاحب نے دین کے لیے بھی, میں بھی قربانی دیتا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ حضور کے ساتھ ہوتا ان کو مقامات ملے مجھے بھی ملتے, یہ تھا. اس شخص نے خواب یہ دیکھا کہ ایک گاڑی ہے جس میں سوریہ کرم صلی اللہ علیہ خشی قرما ہے ابو بکر حما عثمان علی پرکاش بیٹھے ہیں اور اس شخص نے دیتا کہ میں بھی اس جاری کے اندر بیٹھا اور گاڑی پہاڑی کی طرف چڑھ گئی اور اچانک پہاڑی پر چڑھتے ہوئے گاڑی کی بریک فیل ہوئی اور گیئر میں کوئی پرابلم بنا اب گاڑی اوپر جانے کی مجھے روکی بریک فیل تھی گاڑی پیچھے آنا شروع ہوئی اور گاڑی کے اندر بیٹھے اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ چنانگ لگا کر میں بھی اور میں دوڑا کے جانا پتھر رہا اور گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھو میں دوڑ کے گیا پتھر لے کر آیا جب پتھر لے کر آیا تو میں نے پڑا پیداشن کو دیکھا تو انہیں گاڑی کے ٹائر کے لیے جا اپنے سر دیے اور گاڑی کو روکا ہو تو پھر میں اٹھا اور میں نے کہ ہم اس دور کے لوگ نہیں اس دور کے لوگ یہی ہو سکتے میں اٹھار تلاش کروا دیتی پھر گاڑی کہاں کھائی میں گر جاتی تو اللہ نے بھلی خواب مجھے تب بھی کہ جو کام شدید ہو اور مسلمانوں بھلی نے کیا وہ تم نہیں کر سکتے تو انہیں وہ کام نہیں کر سکتے جو کام لوگوں نے کیا کتنے سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے سورت الکاپ پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے سورت الکاپ پڑھنے پر دس سے پندرہ منٹ عام آدمی کے لیے اور جو حافظ قرآن ہے کچھی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے اس کے زیادہ زیادہ سات منٹ لگتے ہیں سورج الکاہ پڑھنے بر. آپ بتاؤ ایک آدمی ایک ہفتے میں دس منٹ سورج رکھا بھی نہ پڑھ سکتا ہو اور یہ سر کاش میں دور کے اندر ہوتا تو کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے اپنے نفس کے ساتھ کتنا بڑا یہ فراڑ ہے اللہ ہم سب کی عبادت کروائے تو سورت رکھا اس آخری آیت میں اللہ بولی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے پیغمبر اللہ بشروں میں سلوک ہوں میں انسان ہوں جیسے تم انسان ہو میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو میں آدمی ہوں جیسے تم آدمی ہو اب اس سے عام آدمی کے ذہن میں دھوکہ لگ سکتا ہے کہ رسول اقرم صد اللہ سلم ہماری طرح مجھے قرآن جو کہہ رہے نما انا بشروں مشرق ہو آپ اعلان کرو کہ میں تمہاری اطلاع بشد ہوں تو آدمی کو دھوکہ لگ سکتا ہے آگے اس دھوکے کا خلا کمر کیا غلط فہرمی کا اظہارہ کیا یو ہاتی نہیں میں بشد ہوں تم بھی بشر ہو لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر بجی جاتی ہے تمہاری پر بجی نہیں آتی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے امام مختلی کو سمجھانے کے لیے میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہوں فرق یہ ہے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں تم پڑھتے ہو اور اس فرق سے امام اور مختلی کی حیثیت میں کتنا فرق پڑ گیا ہے باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو فرق یہ ہے کہ میں باپ مو اور ہو اس فرق کے لفظ سے کتنا فرق پڑ گیا ہے ماں کہیں میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہوں فرق یہ ہے کہ میں, ہو، ہو، میں ماں ہوں اور تم کو لا دو کسی کی طرح فرق پڑا ہے اللہ رب السد نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اعلان کرو ان بشر اور اناما اللہ حقوق میں بھی بشر ہوں تو بھی بشر ہو فرق یہ ہے ملک پر وہی آتی ہے اور تم پر وہی نہیں آتی وہی کے آنے اور آنے سے کیا فرق پڑتا ہے وہی اس انسان پر آتی ہے جس کو اللہ تاج نبوبت فرماتے جس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر اور انسان اور آدمی نہیں بلکہ وہ بشر ہیں جو نبی ہے وہ انسان ہیں جو نبی ہے وہ آدمی ہیں جو نبی ہے اور نبی کو کتنا فرق ہوتا ہے نبی کا ایک سجدہ اور امت کے کروڑوں سجدے نوبت کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے نبی کا ایک سجدہ امت کے کروڑوں سجدے نبی ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتے معاملہ تو بہت بنا لگا جو پیلبر کے دور میں کا کلمہ پڑے اور اس کو نبوبت کی صحبت ملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاتو کا صحابی میرے صحابہ کی شان میں نا کلمہ کبھی نہ کہنا میرے صحابہ کی شان میں نازیبہ جو کبھی نہ کہنا میرے صحابہ کی شان میں جو ان کی شان کے خلاف لفظ ہو وہ کبھی استعمال نہ کرنا لاسب کا صحابی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا گالیاں تو بلا وجہ کافر کو دینا جائز نہیں گالی تو عام آن انسان کو دینا جائز نہیں ہے تو پھر کے صحابی کو گنجائش کی کیسے ہو سکتی؟ اس نہ دینا لا تصب اصحابی کا معنی یہ ہے کہ میرے صحابہ کی شان میں کوئی نذیبا کلمہ اور کوئی نذیبا جبلا نہ کہنا کیوں ان ما جو مدارس کے ہیں میں ان کے درمیان رہتا ہوں عربی میں اس کو کہتے اللہ کے نبی نے علت پر وجہ بیان فرمائی ہے میرے صحابہ کی شان میں سے پہاڑ کے برابر سونا के کرے ماحول کا مدعا ہو اور نصیبہ ہو اور میرا मेरा بھی تازہ جو خرچ کرے تو تمہارا اور برابر کا سونا جو میں نے ان سے مانگا ہے تو بلاد دی ہے نے اپنی سارا کچھ میرے دل کے نام پہ دیا ہے سارا کچھ میرے دل کے نام پہ دیا ہے اس لیے ان کی شان میں کبھی بھی خلاف اسلام جملہ نہ کہنا آپ بتاؤ پیگمبر کی صحبت سے جس کو ایمان ملا رہا ہے اسے سلاحی کہتے ہیں اگر اس کا انچی جو خرچ کرنا امت کے بہت پہاڑ کے سونے سے زیادہ ہے تو وہ پیگمبر کی ایک نیکی امت کی نیکی اسے کتنی بڑھ کر ہوگی یوں را یا انما ما علاحم علاح ہوا ہے کہ اللہ کی میرے اوپر بلی آتی ہے اور تمہارے پر ولی نہیں آتی پیغمبر دیکھنے میں تو ویسے ہی ہے جیسے انسان ہے انسان عام آدمی ماں کے بتن اور پیڑ سے پیدا ہوتا ہے نبی بھی ماں کے پیر سے پیدا ہوتا ہے جس طرح عام لوگ کھاتے اور پیتے ہیں پیغمبر بھی کھاتے اور پیتے ہیں عام آدمی کے بشیدے ہیں نغبت کے بش والے بھی ہیں لیکن وجود نغبت اتنا برکت ہوتا ہے حدیث پاک میں اللہ کے نے بھی فرمایا اللہ کے نے فرمایا کہ ایسا وہ شخص جس نے حالت ایمان میں صرف مجھے دیکھ لیا ہے اس آدمی کو جہنم کی یاد کبھی بھی نہیں چھوڑے بتاؤ بیگ کتنا بب کبھی نہیں ہے اور میں جس نے مجھے دیکھا اور جو حالت ایمان میں اس کو دیکھ لے اس کو بھی جہنم کی یاد کبھی نہیں چھوے گی آگے اللہ کے پیغمبل فرمائے اور جس نے مجھے دیکھا اور میں جس نے اس کو دیکھا اور آگے جس نے اس کو دیکھا جسے تین نسلیں کہتے ہیں آگے دیکھا وہ بھی جہنگ کی آگ کے اندر نہیں جا سکتا نبی کا کی کتنا بڑا برکت ہے صحبت میں آنے والا صحابی صحابی کو دیکھنے والا مان میں تابعی اور اس رابطے مان میں دیکھنے والا تابعی یہ تین طبقات ایسے ہیں بت کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم کی آگ سے معلوم ہے اب آپ فرمائیں کہ نبوبت کا مقام کیا ہو سکتا ہے میں یہ بات اس لیے سمجھا دوں اس آئی کی وجہ سے غلط فہمی کے اندر بھی مبتلا ہونا چاہیے یہ جب پرانے درین کا اعلان ہے سلوک ہو اللہ کی بات ہے میں تمہاری طرح ہوں تو دور ہماری طرح ہے ہماری طرح ہونے کا مطلب اس پر ایک واقعہ جو آپ سب کے اس کو اطلاع ملی کہ مشرقین مکہ اندرون خانہ یہ مدینہ سے کب جوڑ کر کے مدینہ ملا پہ حملہ کر کے اسلام پر مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہم مدینہ کا دفاع کیسے کریں دونوں مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حس کیا ضرور میں اعلان کرنے والا ہوں ہمارے یہاں اگر کوئی باعث دشمن حملہ کرے اپنے شہر کے دفاع کے لیے شہر کے چاروں طرف بہت بڑی فنڈلیں کھود لیتے ہیں دشمن خند کر کے دفاع کے لیے ہم کھوتی گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی بنیاد پر ابھی سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ بڑے کو बड़े होने की वजह से फैसला मुसरत करने की बजाय बड़े को अपने छोटों से मशवरा करना चाहिए और छोटों में से अगर किसी का मशुरा मुनासिब हो तो उस अमल करना चाहिए इस वजह से मुस्रद कर देना कि तुम छोटे हो तुम कौन हो तो मुझे समझाने वाले ये मिजाज जरूरत नहीं है जब गर्मी औलाद बड़ी हो जाए تو والد کو اپنے فیصلے مسلط کرنے کی بجائے اپنی بڑی اولاد کو مشورے کے اندر شہید کرنا چاہیے اور ان کا مشورہ مناسب ہو تو سب ترجیح بھی دینی چاہیے جس سے گھر کا نظام بنتا ہے اور گھر کا نظام تمام ہی ہوتا ہے اور جن گھروں میں آئے مسلط بھی جاتی ہے ایک وقت تک بچے مانتے ہیں کچھ دیر کے بعد بغاوت کرتے ہیں اور پھر والدین پریشان ہوتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے جب آدمی صاحب رائے ہو جائے پھر اس کی رائے نہ دی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور حد تک وہ برداشت کرتا ہے ایک وقت زیادہ اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول پر اور آپ نے مدینہ ملولہ کی بائے خندک کھو دی اور یہ خندق بھی اللہ کے نبی کا موجودہ لیکن کئی ہاتھ چوڑی اور چھ کلو میٹر لمبی اور ایک ہفتے کے اندر بغیر آج کی مشینوں کے خدا سے کھودنا یہ پیغمبر کا موضوع ہے سب نہیں کیا جا سکتا کہ کتری جگہ اور اتنی لمبی اتنی جوڑی جگہ آٹھ دس کے اندر کے اندر کھود دی جائے اور یہ کھودا جا رہا تھا تو یہاں پہ دو چیزیں بڑی جہاں ہیں. نمبر ایک صاحبہ تعالیٰ عنہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کی ہم بےحال ہو گئے ہیں اور صحابہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھائے نے پتھر باندھے برداشت ہوا دے دی مدینہ نے شور بچانا شروع شو کر دی کھانے کو ملتا نہیں اور اتنے لمبے دعوے اتنی دور کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو باہر سے کپڑا اٹھایا اور آپ نے دو پتھر باندھے اور اگر تم نے ایک پتھر باندھا تو میں نے دو باندھے آپ اس سے سمجھ آئے گا ان کا معنی بشر بس روپوں کا مانا کیا ہے کہ جس طرح امتی کو مشقت کے کام سے فکری ہوتی ہے تو امتر کو بھی مشقت والے کام سے فکری ہوتی ہے جس طرح بھوک تمہیں لگتی ہے بھوک مجھے بھی لگتی ہے یہ ہے کا مانا یہ مانا نہیں ہے کہ جیسے نبی کا مقام میں سے کا مقام, میں امتی ریاض ریاض ریاض ریاض ریاض مقام میں جیسے ہوں گے مطلب یہ کہ ضروریات میں جس طرح تمہاری ضرورتیں ہیں وہ نبی کی بھی ضرورتیں ہیں اور اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ وباغ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ میں دو ساپائی گرام میں سے باز آئے چٹان بڑی سخت ہے ہم تو ٹوٹتی نہیں ہے اللہ کی نبی مجھے ہاتھ میں لی اور چٹان میں کچھ چنگائیاں اڑی اللہ نے نبی کے روم فتح ہو آپ نے دوبارہ کو دال ماری اس سے کچھ چنگاریاں ہوئی آپ نے برما کا رات پتا ہو گئی ہمارے بھی مذاق کو اڑاتے کھانے کے لیے روٹین پیٹ پر پتھر بنتے ہیں مجھے تو اپنے قوم کچھ کیسے بے بوبایا پتہ ہو گیا ہے روم پتہ ہوگا کیا مذاق بازی ہے لیکن ایک وقت آیا کہ وہ لوگوں نے دیکھا کہ ارام نہیں پتہ ہوا اور روم بھی پتہ ہوا شام بھی پتہ ہوا سلا بھی پتہ ہوا سب نے اللہ کے قدموں میں اور صحابہ کرام جو حضور کے غلام ان کے قدموں اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا یہ جو صاحبہ نے بڑے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ پیٹ پہ پتھر ڈانگ لے گیا دوسرا واقعہ کا پیش آیا کہ جب کے خندر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز کھو دو یعنی مسلسل کھود رہے اتنا فقد رہے کہ سارے وقت نماز پڑھیں اصل کی نماز پڑھا ہو اب آپ خود دیکھیں بندہ سوچتا ہے اس میں حضور اکیلے پڑھ لیتے فضا تو نہ ہوتی صاحبی دو تو پڑھتے فضا تو نہ ہوتی لیکن آپ کی نماز سزا ہوگی تو ایسے معاملات اللہ اپنے ندی سے تکمیل کراتے ہیں تاکہ اگر امت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو امت کیا کرے اجتماعی طور پہ امن کی نماز سزا ہو جائے تو امت کیا کرے اور اصل کی نماز سب کی فضا ہوتی رات میں مغرب کے روکر کا سب کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھ ایک واقعہ پیش آیا کہ راستے میں رات کو سفر کرتے رہے کرتے رہے خیال یہ تھا کہ بجن کے قریب جا کر کسی جگہ پڑا کریں گے جا کر روکے تو اب سو جو صبح کی نماز پڑھیں گے تو کوئی ایک آدمی پہلا دے جو حضرت میں جگاؤں ہاں میرے حضرت بلال نے جگانے کی ذمہ داری لے لی سب سو گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا کجاوا دیا اور اون نے کجاوے لگائی اور مشرق کی طرف ہوگا کیسے بیٹھے کرتا ہوگا تھوڑا بہت رہ گیا جب صبح میں دیکھوں گا سورج نکل آیا تو سادے اٹھے کی نماز شادی چلے گی نبی پاک صلی اللہ کے شدت کی نماز دی صاحب کی نماز آپ نے پوچھا بلال کیا ہوا تم نے ہمیں اٹھایا کیوں نہیں مندریال سن اللہ جس خدا نے آپ پر دین کو تعریف فرمایا اسی خدا نے مجھ پر بھی دین کی تعریف ارمائی میں بھی سوچ گیا تھا بس پاس تھا آپ نے آگے چلو آگے جا کے فجر کی نماز ادا کرے گا آپ ازان دی گئی سب نے سنتیں پڑھی اور باجمات فجر کی نماز ہوئی ایسے اللہ کا نبی کو نماز کا کزا ہونا یہ زندگی میں ایک بار ہوا سوئیں کو نماز پیدا ہوگی حالانکہ اللہ کے جگہ سے جب سوئے ہاتھ سوتی ہے دل جاگتا ہے سوئے کی حالت میں آپ کا حضور بھی ٹوٹتا لیکن پھر بھی نیند تازی کر گی یہ ایسا کیوں ہوگا ان نام خانہ بشر ہو میں بھی بشر ہوں تم بھی بشر ہو نیند کے اوپر بھی آتی ہے مجھ پر بھی آتی ہے نماز تمہاری نیند کی وجہ سے جا سکتی ہے یہ بھی گئی ہے لیکن اگر نیند کی وجہ سے نماز جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اکیلے کی قضا ہو تو اکیلا پڑے اور اگر اکیلے کی نہ ہو مشترکہ طور پہ نماز خود ہو جائے تو مشترکہ طور پہ پڑے اور ایسے ہوتا ہے جب سات بندے کی نماز چلی جاتی ہے ایسے ہو جاتا ہے ابھی یہ تین روز قبل کی بات ہے شروعات کے روزے جیسے رکھتے ہیں تو میں نے اچانک کام کھلی تو وقت ہوا تھا پونے چار بجے ہمارے یہاں پونے چار صبح شادی ہوتی اور ہمارا اسے کما ہوتا ہے پونے تین کا اچانک کام کھلی تو میں نے گھر والوں کو اٹھایا کہ پونے چار ہو گئے ہمارے ہاں ساڑھے چار بجے فجر کی نماز ہوتی ہے ان دنوں اور پونے چار بجے سو شادق ہوتی پونے چار بجے آزان ہوتی ہے میں جب اٹھا پونے چار بجے گھر والوں کو اٹھایا تو جلدی کرو پونا گھنٹہ لگ گیا تم ساری دکاؤ میں کاجی کر لوگ اس نے کہا پونے پونے چار میں نے کہا پھر کیا ہوا اور میرے دن میں کہا تھا کہ ساڑھے چار پہ فجر ہوتی ہے تو نیند چھوٹا تو میرے دماغ میں تھا کہ ساڑھے چار سو شادق ہوتی ہے آپ کی بھی آخری کوئی میری بھی آخری کلی چل اب کل وزارا کوئی سوال کا ہے کوئی رمضان کا روزہ تو نہیں کہ ضروریت کرنی ہے تو ایسے ہوتا ہے بندوں کے ساتھ اب یہ دورے قبول کی چیزیں زیب میں نہ ہو تو بندے کو بات سمجھ نہیں آ میں خیر سے کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آنا کو. اللہ نے فرمایا فرماؤ تم میں بھی بشر ہوں تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں اس دوران ہر کس یہ نہ سمجھے مقام کے اندر اللہ کے نبی امت میں فرق نہیں ہے مقام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کا اتنا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم دیا سب اللہ اکرام امت کے سارے کو دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے قریبی نہیں پہنچ سکتے رسم سندر کے موقع پر ایک بات اور بھی ہے کس کو بھی ہمارے یہاں ہم خاص باتیں بڑی غلط قسم کی مشہور ہو جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت اللہ علیہ وسلم, رحمت اللہ علیہ وسلم اب ہم نے رحمت العالمی کا مطلب کیا مشہور کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی آدمی کو بدوانے دی جو کہ اب رحمت العالمی ہے یہ مشہور کیا ہوا ہماری یہ غلط ہے اسی رزو خندک کے موقع پر عصل کی نماز آپ کی بہت ہوئی آپ جا کے رزو خندک سے مخارش بھی ہوئی دیکھ لیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہا اللہ, اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے ان لوگوں نے میری کی نماز کو قضا کر رہی. اللہ کا جلد فرمائی ہے آپ کیسے کہتے کبھی نہیں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ نے یہ ابو اللہ کے دو بیٹوں کے نکاح میں ابھی اعلان نہیں ہوا اور یہ کافی مسلمان کے نکاح کے حرام کا مسئلہ نہیں ہوا حضور کی چار بیٹیاں بڑی بڑی زینب ابو راس کے نکاح میں ہیں چھوٹی رقیہ اور سے چھوٹی امریک السوم کے دعوت دی جاؤ ابو اللہ کے نبی سے تبر کا محمد الحاظہ جمع آتا تھا علیہ علیہ وہ زبان سے اس بدبخت کی بدوا نقل کرتے میں ڈر لگتا ہے ہندو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا اس لیے جمع کیا تھا اساتذ اس یہ اس لفظ کا قرآن کریم نے ابو اللہ کی بدوا کا جواب دیا تب جدا ابھی میرا محمد نہیں ابو اللہ تو تباہ ہو جب یہ صورت اتری جا کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم میرے بیٹے ہو تو محمد کی طلاق دولہ ان میں ایک نے صرف طلاق بھی مانگا نبی علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ اپنے کتب کو مسلط کرنا ان نے میری بیٹیوں کو دھو دیا ہے اور یہی ابو اللہ کا بیٹا جام و مکہ کے ساتھ شام جا رہا تھا تجارت کی غرض سے ابو اللہ کہتے تو محمد نے تم بچ نہیں سکتے یہ دشمن بھی تھا یا دوست سچے کتنے میرے بیٹے کو سنبھالنا اب راستے میں ایک جگہ پہ ان کا پڑاؤ ہوا تو ان نے یہ کیا کہ سارا سامان جمع کیا اور ابو اللہ کے بیٹے کو سبان کے اوپر سلا دیا اور وہ چاروں طرف اس کے سو تاکہ رات کو کچھ درندہ حملہ نہ کرے لیکن حضور سر سلم کی بدوا تھی اسے تو قبول ہو کے نہ تھا رات کو شیر آیا اسے چھلانگ لگائی چھلانگ کے سیدھا سامان کے اوپر گیا اس کو چیرا اور پھاٹا اور وہاں سے چھلانگ لگا کے پھر چلا گیا پاک سلم نے بدوا کرائی مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور منافقت کے طور پر آیا ہے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے ہمیں کچھ صحابہ دو جو ہمارے قبیلے کو قرآن الدین پڑھائے آپ نے ستر صحابہ بھیجے اور جب رستے میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے نے کلمہ پڑا یا تو تم کافی ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں مانتے اور ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہر طرف گرفتار ہو گے, مقام کرنا یہ نہیں کے مکان کروا کے ساتھ میں سنا ہوگا اطلاع ملی کہ ان لوگوں نے میرے صحابہ کے ساتھ غداری کی یہ لے کر سے قرآن پڑھانے کے لیے اور آج میں میرے ساتھ قتل کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک فجر کی نماز میں انگلی بد ایک ماہ تک فجر کی نماز میں یہ تو نے میرے صحابہ سے اور ان کا خون کیا میں یہ بات اس کہہ رہا ہوں ان نماز مشرقوں کا مانا یہ ہے کہ جس طرح تمہیں تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے تمہاری بیٹی ہیں میری بھی بیٹی ہیں تمہارے بیٹے ہیں میرے بھی بیٹے ہیں تمہیں بھوک لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے تمہیں پیاس لگتی ہے مجھے بھی پیاس لگتی ہے اللہ نے کسی بھی خشتے کو نقی اور رسوم بنایا رشتے کو نبوبت کیوں نہیں دی نہ اس کو है لگتی ہے نہ اس کو پیاس لگتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کے اندر شادی کا تقاضہ ہے وہ انسان کی ضرورت ہے کیسے سمجھ سکتا تھا انسان کی ضرورت وہ بھی سمجھتا ہے کہ جو خود انسان ہو خود انسان ہو تو انسان کی ضرورت نہیں سمجھ سکتا ہمارا جمعے کا بیاں ڈیڑھ بجے ختم ہوتا ہے دو پانچ پہ ختم ہوتا ہے اچھا ہوگا یہ سبھی ہوگا کہ جب منا صاحب کا بھی کوئی کام ہو ان کے بھی گھر میں بچے ہوں ان کو بیوی کو کام کریے تو تم سمجھ آئے نا میرے وقت کیا کا تو کرنا ہے تو جب ان کی بیوی نہ ہو بچے نہ ہو کچھ بھی نہ ہو یہ تو کیا تمہیں شرم نہیں آتی تین بجے تک تو بیاس کیوں نہیں سن سکتے اس کا تو کام ہی بولی کام تو آپ کے جب ان کی بیوی ہوگی ان کے بچے ہوں گے جو میرے بعد کچھ نے گھر کو سامان لے کر جانا ہوگا تو فکر ہوگی میں وقت پہ بات ختم کروں کیونکہ جس لائن کے تقاضے ہیں میرے بھی تقاضے ہیں امام کا تقاضہ ہی نہ سمجھے گا پورا دن آپ مکان پہ کام کرتے ہیں ترابی میں ہوتے ہیں پھر گرمی بھی لگتی ہے صبح شہری کا روزہ بھی رکھنا ہے آپ چاہیں کہ گھنٹے میں تلابی ختم ہو اور امام سب چاہے گا جب امام کی بھی ہو بھی گرمی رہتی ہو اس لیے بھی ٹاگت رکھتی ہو اگر اس کو کچھ بھی نہ ہو وہ تو لے کر مان پڑوجن تک پڑھو چوری پڑو تو تھکاوٹ چوری ہوتی تھکاوٹ ہوتی ہے سونی ہوتی اس کو تھکاوٹ ہوگی اس کو حساب سے ہوتا اور میں اللہ نبی انسانوں میں سے انسانوں کے لیے بناتے ہیں کیوں نبی کے اندر وہ سارے تقاضے موجود ہوتے ہیں جو انسانوں کے اندر تقاضے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اب فجر کی نماز میں شروع میں مدیہ مربع میں عورتیں بھی جماعت کے اندر کسی تھی کو سیکھ رہی تھی باہر میں کر دیا گیا کہ عورتیں نہ اب اللہ کی نبی نے سمجھا دیا عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی باجمات نماز سے پچیس گنا افسر ہے اور مرد کا مسجد میں نماز پڑھنا باجماعت گھر کی نماز سے ستائیس گنا افسر ہے ایک ستائیس مرد مسجد میں باجماعت پڑھے پچیس گنا سواب عورت گھر میں کہیں پڑھے پچیس گنا سواب زیادہ ملتا ہے لیکن شروع میں عورتیں آتی تھی آپ نے کی نماز شروع کی ایک لاکھوں کے ساتھ بچا بھی تھا اور بچے نے رونا شروع کیا آپ نے فجر کی نماز میں پہلی حرکت میں کل تاؤز ربر فلا دوسری میں کل تاؤز بربر ناس مختصر نماز کر کے سلام پھیر دیا کیوں یہ بچہ روئے گا تو ماں کو تکلیف ہوگی اب یہ تکلیف تبھی ہوگی نا جب نبی کے اپنے بچے ہوں تو بچے کے رونے سے تقریب کا تعداد ہو اگر اپنے بچے رہو تو تقریب کا تعداد کیسا ہوگا اس لیے نما آنا بشر و مصر کو پر میں خود علما انشر اور مشرق ہوں میرے پھر اوپر بات آپ کو سمجھاؤ تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں مرن کیا ہے یوہا دلیہ اناہوں کو بلا ہوں واحد میرے اوپر وہی آتی ہے اور تمہارے پر وحی نہیں آتی اور نبوت نے اپنی بنی کا خلاصہ بیان کیا تو امرکان یزو دل کا ربی انجام صادحہ بلا میں اپنی بنی کا خلاصہ لوبے رباب اور روح اور نچور بتا رہا ہوں اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ ہم نے قیامت اٹھنا ہے تمہارا عقیدہ ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے تمہارا عقیدہ ہے جنت اور جہنم بھی ہے تمہارا عقیدہ ہے ماشل میں شاط ہوگا عدالت لگے گی اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے میری بات کو مانتے ہو تو تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے اور من کام یا جو لگا عرب بھی دو کام پر جی ملک امر بلا شرک بہباب ادرفی احادہ نمبر ایک تمہیں کام نیک کرنے پڑیں گے اور نمبر دو تمہیں شرک سے توبہ کرنی پڑے گی اگر تم نے شرک نہ چھوڑا یا شرک چھوڑا اور نیک کام نہ کیے تو پھر میں محمد تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ قیامت کے دے تو میرے نہیں ہوگی دعا یہ کریں اللہ ہم سب کو نیک کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ شرک سے محفوظ رکھے بدعات سے محفوظ رکھے طبی اور سنت کی توفیقت فرمائے سوریہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچائی سچی محبت اور آپ کے ساتھ سچی اتباع کرنے کی اللہ عبید فرمائے